ہیں جغماتے رزا سے بوس تھا کیوں نہ ہو کس پھول کی میدتی حت میں قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی میدتی حت میں قار ہے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 آج جس کلام سے برکتیں لینی ہیں کمال کا کلام اعلی حضرت کیا شاندار شخصیت ہیں ایسا لگتا ہے نبی پاک کے جسم مبارک کے ایک ایک عضو کی تعریف بیان کرنا یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مقصد تھا آج جس کلام کو ہم نے منتخب کیا ہے نورمل ہی دنیا میں جو شعرا ہیں جو اپنے محبوب کی شان یا عشقیہ شاعری کرتے ہیں وہ اپنے محبوب کی زلفوں کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے محبوب کی ظلفوں میں گم ہونے کی بات کرتے ہیں اس کی ظلفوں کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہیں مگر کیا کبھی کسی نے ناچ شریف کے اندر ادب کے داہرے میں اور عشق کے دائرے میں رہ کر پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک گیسوں کا تذکرہ اس انداز میں کیا ہوگا اور ایک شیر میں نہیں بلکہ یہ پورا کلام ہی گیسو ہی کی زمین پر ہے یعنی ہر شیر کے اختتام پر لفظ گیسو یعنی نبی پاک علیہ السلاط والسلام کی زلفوں کا تذکرہ ہے سبحان اللہ میرے آقا کو رب عزوجل نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا آج بات ہوگی زلف مصطفیٰ کی نبی پاک علیہ السلاط السلام کی مبارک زلفوں کی تصور جانا میں گم ہو کر نبی پاک کے خوبصورت سراپے کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے آکا کی ظلفوں کا تصور جمائیے اور اس کلام میں کھو جائیے سبحان اللہ کمال کیا یقین کریں آلہ حضرت نے ایک ایک شعر موتی کی مانند ہے آئیے پہلا شعر سنتے ہیں چمن طیبہ میں سمبل جو سوارے گیسو چمن طیبہ میں سمبل جو سوارے گیسو ہورے بڑھ کر شکن گیسو ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیں سمبل کہتے خوشبودار گھاس کو شکن ناز ناز والی شکن ہیں یعنی اس سے براد کیا ہے کہ اب اس کے آگے جب معنی پورا کمپلیٹ ہوگا تو سمجھ آئے گی لیکن جو ناز سے سلوٹ پڑتی ہے سبحان اللہ اور وارے یعنی نچھاور کیے قربان کیے اچھا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ مدینے کے باغ میں جب سنبل اب سنبل سے یہاں اشارہ ہے نبی پاک علیہ السلط والس کی طرف کہ پیارے آقا علیہ السلاۃ السلام نے جب اپنے بال سوارنے شروع کیے چمن طیبہ میں تو گھنے بالوں پر جب کوئی کنگی کرتا ہے نا تو اس کے پیشانی پر کچھ شکن سی پڑ جاتی ہیں بل پڑتے ہیں تو نبی پاک کے جو ناز والے بل جب میرے آقا اپنی زلفے سنوارتے تھے اور مبارک پیشانی پر جو خوبصورت بل پڑتے تھے شکن پڑتی تھی تو اس محبوب کی پیشانی کی شکنوں پر جنت کی حورے جو ہیں اپنے گیسو قربان کرنے کے لیے دوڑتی ہیں گویا نچھاور کرنے کے لیے تڑپتی ہیں کیونکہ میرے آقا جب اپنے مبارک بال سوار تھے تو جو شکن ناز نبی پاک کی پیشانی پر جو سلوٹیں پڑتی ہیں اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ ہورے بڑھ کر شکن ناز پہ وار گیسو کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی ذرا تصور جمائیے کہ میرے آقا جب اپنے مبارک گیسوں کو کنگی شریف فرماتے ہوں گے کیا خوبصورت منظر ہوگا کیا لکھتے ہیں چمنے تیبا میں جو سوارے گیسو ہور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو تیبا میں جو س samare گیسو جناب، جناب. مٹی مٹی اسلامی بھائیو ذرا اگلا شعر سنیے گا ایک طرف تو نبی پاک کے گیسو کی بات کی ہے اب کس کے گیسوؤں کا تذکرہ ہے اللہ اکبر کہتے کہ کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی شب کے شب نم نے تبرک کو ہیں دھارے گیسو پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں یہاں جاروب کشی سے مراد جھاڑو دینا صفائی کرنا شبنم کہتے ہیں اوس کو اور آپ کو پتا ہے کہ جب شبنم گرتی ہے تو رات کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور موسم بھی بڑا پیارا ہو جاتا ہے دھارنا سے مراد سنبھالنا پالنا اب اس شیر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم اے میرے حسن والے آقا آپ کے روزہ اقدس کو رات کے وقت شبنم نے اس لیے اپنے بالوں سے جھاڑو دیا ہے تاکہ آپ نے اپنے بالوں کو آپ کے روزہ مبارک کے ساتھ تبرک بنا کر اس کے, بالوں میں بھی اس کے بالوں کے حسن میں بھی اضافہ ہو جائے دنیا بھر کے زائرین کو تو ہم نے دیکھا کوئی اپنی چادر نبی پاک کے قدموں سے آپ کے روزے کے قریب زمین سے رگڑ رہا ہوتا ہے کوئی اپنی تسبیح کو دیوار سے لگا رہا ہوتا ہے کہ میرا میری یہ چیز جو ہے مدینہ پاک کی کسی جگہ سے مس ہو کر تبرک بن جائے لیکن سبحان اللہ تخیل ال رضا دیکھے کہ جو رات جو شبنم پڑتی ہے نا دراصل یہ بھی نبی پاک کے در کی جھاڑو لگانے پیارے آقا کے در پر جاروب کشی کرنے کے لیے حاضری دیتی ہے کہ میں بھی اپنے بالوں سے جھاڑو دوں تو میرے گیسو بھی خوبصورت ہو جائیں کیا پیارا انداز ہے اسی طرح کی بات مفتی آزم خان صاحب، جو, جو کہ اعلیٰ حضرت کے صاحب زیادہ بھی ہیں شہزادہ اعلی حضرت ہیں کیا پیارے انداز میں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک کرتے ہیں کہ آکا کبھی ایسا موقع ہو کہ آپ کے قدموں سے لگی خاک مجھے مل جائے تو میں اسے جھاڑو تو لگاؤں گا لیکن کس چیز سے کہتے ہیں تیری کف شا یوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں یعنی میں اپنی پلکوں سے اسے جھاڑو لگاؤں گا تو یہاں ایک اور تخیل ہے کہ یہ شبنم جو رات گرتی ہے نا نبی پاک کے روزے کے قریب دراصل یہ پیارے آقا کے در پر اپنے بال پھیلا کر جھاڑو دینے کے لیے حاضری دیتی ہے تاکہ شبنم کے جو گیسو ہیں گویا یہ دنیا بھر میں شبنم کی جو خوبصورتی ہے یہ اس لیے ہے کہ نبی پاک کے قدموں کی جاروب کشی کر کے آتی ہے کیا بات ہے حضرت کی ذرا شعر کو سنیے کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی شب کو شب نم نے تبرک رک کو ہے دھارے گے سو کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جا شب کو شب نے تبر روک کو ہیں دھارے گے سو شب کو شب جو اب جو شیر ہے اگر اس شیر کو اس کلام کی جان کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا کیا خوبصورت التجا ہے نبی پاک کے گیسوں کا سایہ سبحان اللہ اور وہ بھی کہاں مانگا گیا ہے جب کوئی سایہ نہ ہوگا جب محشر کا دن ہوگا زمین تانبے کی ہوگی کیا پیاری التجا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سیا کاروں پہ یارب محشر میں سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو سبحان اللہ ذرا اس کی مشکل الفاظ کے مانا پہلے سمجھ لے یہاں تپش سے مراد گرمی ہے حرارت ہے سیاہ کار کہتے ہیں گناہ کو اور سایہ افغان یعنی کرنے والے بڑی پیاری التجا ہے کہ اے میرے پروردگار قیامت خیز جو گرمی ہوگی قیامت کے دن اے رب الحب علی علیہ کی زلف و لل کا سایہ ہمیں نصیب کر دینا تاکہ اس جھلسا دینے والی دھوپ سے اس کی حرارت سے ہم محفوظ رہ سکیں اور یہاں ایک بڑا پیارا تخیل بھی ہے کہ نبی پاک کے قریب ہو گئے تو ان اللہ تو جہنم کی گرمی سے محشر کی گرمی سے اور محشر کی سختیوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے جامع قوصر انشاءاللام بھی انشاءاللام انشاءاللام انشاءاللام انشاءاللام انشاءاللام سے پالیں گے آلات اور جگہ التجا کرتے ہیں نا یا الہی گرمی سے جب پڑ کے بدن دامنے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے سا کیسر شہ جو عطا کا ساتھ ہو تو اسی طرح کا خیال یہاں بھی ہے کہ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپشے محشر میں سایا افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے کے سو ہم کا Messiah. سبحان اللہ سبحان اللہ میچے پیچے سلائیں بھائیو اگلا شعر سنیے چرچے ہوروں میں ہیں دیکھو تو ذرا بالے براق سمبلے خلد کے قربان اتارے گے سن واہ واہ اچھا اب ذرا اس کے معنی سمجھ لیتے ہیں یہاں بالے براق چرچے کہتے ہیں شہرت کو بالے براق سے مراد براق کے بال اچھا سمبلے خلد یعنی بعض نسخوں میں سمبلے خلد یعنی اس سے مراد جنتی گھاس ہے اچھا اتارے سے مراد قربان کی ہے اب یہاں مراد گیا ہے کہ نبی پاک جب شب مہرا پر سواری کر کے آسمانوں کی طرف جا رہے تھے تو نبی پاک کی جب وہ سواری آگے جاتی ہے تو جنت کی ہوروں میں یہ شور مچ گیا کہ چلو اپنی زلفوں کو نبی پاک کی جو سواری ہے اس کی گردن کے جو بال ہے نا دیکھو کتنے خوبصورت لگ رہے اس پر اپنی زلفوں کو قربان کر دیتے ہیں سبحان اللہ یعنی جنتی نبی سواری کریں اس کے گردن کے جو مبارک بال ہیں اس پر ہوروں میں یہ چرچے ہیں کہ چلو جا کر وہ مبارک بالوں کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس پر اپنی زلفوں کو قربان کر دیتے ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت بات ہے آکا کی اسی سواری کے بارے میں اپنے ایک اور کلام میں لکھا نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرومہ ایک طرف تو ہوروں کو بتایا کہ وہ اپنی زلفی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں اور دوسری طرف بتا رہے کہ نبی پاک کی سواری جب مہراج کی شب آسمانوں کی طرف گئی تو مہرومہ یعنی چاند اور سورج خیرات لینے دوڑ رہے ہیں کس کی نور کی اور کس سے نبی پاک سے نہیں اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ یعنی آقا کی سواری کی جو مٹی اڑ رہی ہے نا اس مٹی کو چاند اور سورج چاہتے ہیں کہ ہم لے لیں تو ہمیں بھی نور کی خیرات مل جائے گی کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی اور کیا تخیل ہے اس مہراج کی رات کا کہ براق جب سواری پر جاتا ہے نبی یہ پاک کے ساتھ اس آسمانوں کی طرف تو جنتی ہورے اپنی زلفے نچھاور کرنے کے لیے دوڑ رہی ہیں سبحان اللہ کیا لکھتے ہیں چرچے ہوروں میں ہیں دیکھو تو ذرا بالے برا سم خلد کے قربان اتارے گیس چرچے zara جب گیسوں کی بات ہی کی ہے تو اب گیسوں کی مختلف کیفیتوں کا بھی بیان کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے اپنی حیات طیبہ میں جو حجۃ الوداع کیا جو ایک حج فرمایا اس کے بعد اپنے بالوں کو یوسف یہ سروں سے اتارا بھی یعنی گیسوں کو اپنے سر مبارک کو منوایا حلق کروایا اللہ غنی۔ علامہ آل حضرت کہتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے کیا وجہ ہے ذرا سنیے لکھتے ہیں اخر حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو اب ذرا اس شعر کے مشکل معنی سمجھ لیں ایمان تازہ ہو جائے گا کہتے آخر حج یعنی وہ آخری حج جو تھا حجت الوداع اچھا تیرہ بخت کہتے بد بخت اور صدارے یعنی سوارے اچھا اب اس سے مراد کیا ہے کہ نبی پاک علیہ اثلاۃ السلام نے جب حجت الوداع کے موقع پر آقا علیہ اسلاۃ السلام نے اپنی مبارک زلفوں کو سوارا یعنی مبارک سرے انور سے بال مبارک کو جو روانہ کیا حلق کروائے اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ امت کے غم تھا کہ یہ بال میرے دنیا بھر میں میرے امتیوں کے پاس پہنچ جائے دیکھیں نا آج ہم اور آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں جائیں نبی پاک کے مبارک بالوں کا دیدار کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کا کہنا یہ ہے کہ نبی پاک نے جو بال اپنے سروں سے بھی الگ کیے نا یہ بھی غم امت تھا کہ صحابہ حاصل کر لیں اور یہ دنیا بھر میں پھیل جائیں اور میرے گناہ امتی میری زلفوں کا میرے بالوں کا دیدار کر لیں قیامت کے دن پھر میں ان کی شفاعت بھی کروں گا جن آنکھوں نے میرے بالوں کو دیکھا ہے انشاءاللہ ان کی مغفرت کا نبی پاک علیت وسلام کے اپنے بالوں کو اپنے سروں سے جو جدا کرنا تھا وہ بھی امت کا امت کے غم میں تھا اور اسی لیے بال دنیا بھر میں ڈسٹریبیوٹ ہوئے سبحان اللہ کیا لکھتے ہیں آخر حج غب امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گے سن آخر حج و مے مت میں پر شان تیرا تیروں کی شفاعت کو سیدھا رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مید ہاتھ میں وامل پار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد ہاتھ میں وامل پار ہے